بس اللہ آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب الشاہ و شک و والا انواعم ون البادشہ اور باقی تمام انواع اور تمام سامعین برادران خاراً سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درست نمبر تین سو چورانوے سے چھتیس ہے اور تین سو چورانوے شروع سے لے کر ابھی تک کی دروس کی تعداد ہے شریف میں سے اور چھتیس نمبر جو ہے چھتیسواں درست اوراد فتھی کا دس نمبر چھتیس ہے اور آج جو ہے میں نے آپ نے بتایا تھا کہ تجبات حضرت زہرا کے فضائل بین ہو گیا اس کے بعد مقدس دعا لا الہ الا اللہ, اللہ شریک اللہ لہ الملک وََ الحم یہی ومید وایون اللہ الملک وم ولاک الشم غزیر اس مقدس دعا کے فضائل جو ہم صبح کی نماز میں تجبحات اظہرہ کے بعد دس دفعہ پڑھتے ہیں اس کے ثواب اور اجر اور صنعت گر ہو گیا اس کے بعد اب یقینی بات ہے اگر آگے ملک الجبار شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ الملک الجبار سے آگے یہ تفصیلی دعا شروع ہو رہا ہے تو ملک الجبار شروع ہونے سے پہلے دو نقطہ لوگوں کو توجہ دینا تاکہ آپ ملک الجبار جب, جب پڑھنے لگ جائیں تو اس کو اس کو چھان کر اس کے اہمیت کو جان کر ہاں کہ اور اس کے فضائل کو جان کر جو ہے اللہ کو پوری توجہ کے ساتھ حضور قلب اور عادزی کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کریں اس لیے جو ہے مقدمتاً دو باتیں عادیز کی روشنی میں ذکر کروں گا ایک جو ہے مولا کا ذکر اللہ کو یاد کرنا ہاں جی کا ذکر کسی بھی یا اللہ کے ذرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شریف پڑھ کے اشتخار پڑھ کے لا اللہ پڑھ کے ہاں یا اللہ کے کوئی اور عصم مبارک پڑھ کے یا کر ہمیشہ تلاوت قرآن پاک جو بھی آپ ذرے ذکر ہے کرتے رہنے کے ذریعے ہیں اللہ کو مثر بندہ کسی صورت میں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں اور ہمیشہ یادِ اللہ میں رہیں کسی نہ کسی وظیفے کو ذکر جیسے مرد دعوت شریف میں مختلف وظائف جیسے آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں بائی جان ان کو آپ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں تو وہ تجبیحات جو ہے پڑھیں وہ تجبیحات پڑھیں ان شاء وہ بھی اسی ذکر میں آ جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے تو ایک بعض مدلقہ ذکر کے عنوان سے جو ہے اس سے ثواب آ گئے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ذکر کے ذریعے سے آسماء اللہ کو آپ دورد دو شریف کے صورت میں لا اللہ کے سر میں یاد کرتے رہیں ایک یہ عنوان ہے ملہ کا ذکر دوسرا جو ہے لا خد اللہ پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب اور عادر ہے احادیث کی روشنی میں چونکہ ملک الجبار کے اندر پچاس مرتبہ لا الہ اللہ کا تکرار ہوا ہے تو خد اللہ, اللہ پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے ثواب اور عجل عطا فرماتا ہے ان دونوں پر خوش حدیث کی روشنی میں مطالب آپ دونوں کو, کو پہنچانے کے بعد پھر ملک الجبار کی جو ہے مختلف دعا یا عبارتوں کی توجہ شروع کروں گا تو آج جو ہے مقدمہ ملک الجبار کے عنوان سے شرائط لوگوں کو پہنچا دوں گا چونکہ جو ہے اس عظیم المرتبہ دعا یعنی ملک الجبار والی دعا عظیم المجمی طور پر خود اوراد فتح خاص طور پر جو ہے پورے اوراد فتح ذکر الہی سے معمور یہ ذکر الہی کرنے کے سب سے بہترین کلمات یہی ہے تاہم جو ہے ملک الجبار کے خاص طور پر اس کی اہمیت بیان کروں چونکہ جو اس عظیم المرتبہ دعا میں تعریباً ملک جبار میں پچاس مرتبہ کلمہ مقدس واپس الذکر لا الہ الا اللّہ کا ذکر ہے یہ مبارک کلمہ پچاس دفعہ ذکر ہوا ہے تغرار ہوا ہے ٹھیک ہے پھر ہر لا الہ اللہ کے ساتھ اللہ تبر و تعالیٰ کے دیگر صفات بھی مذکور ہے جیسے لا الہ الا اللہ الملک الجبار دو صفات ساتھ ہے الملک ایک صفات ہے الجبار دو صفحت لا الہ الا اللہ الواحد القحال اللہ اللہ کے ساتھ الواحد کا ایک صفت اللہ کے اسماع الحسن میں سے القہار کا ایک صفت اسی طرح ہر صفت کے ساتھ جو ہے کبھی دو کبھی ایک کبھی تین چار آثما الحسنہ ساتھ ساتھ ذکر ہے پھر لا الہ اللّہ اللّہ کے ساتھ اللہ تبار تعالیٰ کے دیگر صفات بھی مشکور ہے تو دیگر صفات مراد لا اللہ اللہ کے ساتھ پچاس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے اسماع الحسنہ دیگر اسمع الحسنہ بھی ساتھ ساتھ ذکر ہے لہذا جو ہیں پہلے ملغ ذکر کے فوائد و ثواب ان شاء اللہ علوم کو خوش فو عادث کی روشنی بیان کروں گا پھر لا لہ اللہ کے فوائد و ثواب اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد پھر اس مقدس دعا کی توضیح کرنے کی شہ کروں گا بے توفیق اللہ الکریم یعنی اللہ کریم کے جو ہے توحفی سے پھر الجبار کی ایک ایک دعا یا کلمات کی تھوڑی توضیح آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا تو ملا کے ذکر کے فوائد و ثواب اس عنوان سے ہیں آپ جن الفاظ میں بھی آپ اللہ کو یاد کریں کسی ایک لفظ میں قید نہیں ہے ہاں، یہ عنوان یہ جو یہ عادی جو ذکر کروں کسی ایک لفظ میں قید نہیں ہے آپ کسی ایک بھی الفاظ میں اللہ کو یاد کرتے رہیں ہیں یا صاح اللہ ربی کہتے ہوئے اللہ اللّہ پڑھتے ہوئے در الشریف پڑھتے ہوئے یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوئے یا صاح اللہ پڑھتے ہوئے یا غفور یا رحیم پڑھتے ہوئے یا یا قَََََََََ ننكنسائين پڑھتے ہوئے یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوئے اس طرح باقی جننے بھی تصبيحات ہمارے دعوت شریف میں آئے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالى کے مقدس دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے اور اللہ کو مسئل ہر صورت میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے غافل نہیں رہتے ہيں اپنے دل کو غافل نہیں رکھتے ہیں ہاں جی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل رکھ خود کو غافلین کے زمرے میں داخل نہیں کرتے تو اس سلسلے میں مطلع ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد میں رہنا ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا اس کے ثواب اور فوائد کیا ہیں اس سلسلے میں پہلی حادث ہاں جی پہلی حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عادی جو ہے چونکہ اعلیٰ سنت والجماعت کے علماء نے جو ہے میں لکھا ہے اس میں نے ان کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے اور اعلیٰ تشے کی بھی کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور ہمارے بزرگان دین میں سے بھی کچھ کی کتابوں میں جیسے نظین قبرہ کی کتاب ہے شاعر الحایر اس میں لال اللّہ کے بارے میں کچھ ثواب ہوا وہ تو خاص طور پر لا اللہ کے بارے میں ان سے اور مختلف چیزوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اللہ کی یاد کو تو سب مسلمان مانتے ہیں سب مسلمان اس نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے یہ و اجماعی مطالف ہے ہاں جی کسی کتاب مخصوص کتاب سے ہٹ کر تو پہلا حدیث کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی سے منقول ہے یہ سارے حدیث انہوں نے سلسلہ ہنس کو حضف کر کے اصل مذہب کو بیان کیا ہے فالک اللہ رسول اللہ ہاں وہ عربی یہاں پر نقل نہیں کیا ہے ہاں جی جس کتاب سے نقل کیا اس میں انہوں نے صرف اردو نقل کیا ہے اور ہمارے مقصد میں ان دعاؤں کا ترجمہ آپ لوگوں کو پہنچانا ہے حدیث کہ اس دعاؤں کے ثواب کو آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے عربی بھی پھر فارسی اردو بھی ڈبل ڈبل تو صرف اردو کو ہی نقل کرنا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے پیاروی فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے ہاں اور مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہنٹ ہاں جی اللہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہنٹ میرے ذکر سے ہلتے ہیں میرے ذکر بلا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ پڑھتے ہوئے ہاں جی کسی بھی ذکر سے اس کے دونوں ہنٹ میرے ذکر سے ہلتے ہیں تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اللہ کرماتے ہیں تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں جب بندہ ہاں میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے ہیں اور وہ دل سے ہاں جی اللہ کو یاد کرتے ہیں ہاں جی غفلت میں نہیں دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ فرماتے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور اس بندے کو یقیناً اللہ قریب ہو کے تو اس کی جو ہے مشکلات حل کرتے ہیں تو اس کو اللہ اس کے توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے ہاں جی اس کی جو بھی اس کے حق میں بلائی ہے وہ اس کے حق میں فرمائے گا یہ حدیث کتاب جنت کے خزانے کے عنوان سے ایک کتاب ہے ہاں جی اس کے میں حدیث نمبر 604 ہے صفحہ نمبر 92 پر ہے انہوں نے یہ حدیث جو ہے حدیث کی سیاست میں سے ابن ماجہ میں انہوں نے اس کتاب کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے تو ایک فضلت یہ ہوا کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہن ہلتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اللہ ویسے بھی قریب ہے بندے کا ہاں اس نے فرمایا انا اکرب بندہ جو ہے میں تمہارے شہرک سے بھی نزدیک ہوں وحدہ سال کے اعباد ان قریب ہاں جی میرا ابیب جب میرے بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو ان سے کہو میں اللہ اس کے نزدیک ہوں ہاں جی اللہ کو ہے یہ بندے کے قریب ہے لیکن یہاں پر جو ہے قرب سے مراضی ہے کہ اللہ اب بندے کی جو ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کے جو ہے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں اس کے کیا مشکلات اس کی کیا پریشانی ہیں اللہ جانتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کے ساتھ اللہ بلائی فرماتا ہے دوسری حدیث اے سی ملا غزی کے حوائد کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو میں نے شبِ معراج میں دیکھا آپ فرماتے ایک شخص کو میں نے شب معراج میں دیکھا کہ عرش لاہے کے نور میں ڈبا ہوا ہے یہ بندج بھی ارش لاہے کے نور میں ڈوبا ہوا ہے میں نے دریافت کیا یہ کوئی فرشتہ ہے یا اللہ کہا گیا نہیں میں نے پوچھا کوئی نبی ہے جواب ملا نہیں پھر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ذکر الہی کرتا تھا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا ہاں آج کل کے جوانوں کو مسجد کا ذکر کریں ہاں جی گلی گلی کوچوں میں جمع ہو کے رہنا بازاروں میں جمع ہو کے رہنا رات بارہ ایک بجے تک بازاروں میں جو ہے آج کل موبائل پہ کھیلتے رہنا دنیا کی فعل فضولیات کو دیکھتے رہنا ہاں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی عالم دین کوئی صالح انسان ہاں جی مومن بندہ کا یار مسجد میں آزان ہو گیا نماز کے لیے چلو تو قیمت برپا ہو جاتے اس سے لڑنے جگڑنے لگتے ہیں ہاں جو ہے تم جاؤ ہمیں بتانے والا کون ہوتا ہے اس طرح الٹا جو ہے الٹا چور کتوال کو, کو ڈانٹے والی بات کرتا ہے جب وہ بندہ ہمیں بر معروف کر رہا ہے نہ ہی من کر کر اللہ کے حکم کے تعمل کر ہے اس کا تو قدر کرنا چاہے تھا اس کے حکم بے لبے کہنا چاہے تھا بندے مومن کو اگر وہ مومن ہے تو لیکن آج کل کا ماحول تو اس طرح بگڑا ہوا ہے تو ہمیں ان مطالب کو اذان گرامی میرے جوانوں کیونکہ میرے سارے مخاطبین زیادہ تر جوان ہی ہیں جوان فاران گرامی ہیں اور جوان جو ہے سارے تمام گروس میں جتنے بھی شامعین ہیں سب جوان ہیں میرے جوانوں یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے یہ ہمیشہ آپ کے ہم نہ آپ کی جوانی ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں آپ اور میں سینکڑوں موت ہمارے اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں کوئی کرونا وائرس آپ دیکھو دنیا کے مستند خبریں ہاں جی اسی تین چار مہینے میں باقی سارے بیماریوں سے جو مرا وہ تو اپنی جگہ پر ابھی تین لاکھ سے زائد لوگ تو دنیا میں مرے ہیں اس کرونا وائرس سے تین لاکھ سے زائد یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے ہاں جی لیکن جو ہے مرے ہیں تو وہ سب مرے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے جس میں کوئی جوان بوڑھے چھوٹے بچے مرد عورت کوئی تمیز نہیں اللہ کے فرشتے سب کا روح کاغذ کرنا ہے تو جانا ہے ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور اللہ کے پاس جانے سے پہلے جو ہے اپنے کھاتا صاف کر کے جائیں تاکہ وہاں آپ کے لیے مشکلات نہ ہو ایسا نگر میں تو یہاں جو مجھے عمر فرماتے مجھے بتایا گیا یہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ذکر الہی کرتا تھا اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا ہاں جی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا اور یہ اپنے ماں باپ کو برا نہ کہتا تھا لیکن آج کل کے بچے جوں شادی کر لیا ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو بنا کے بس ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور خود بیوی بی کے ساتھ الگ تھالگ رہنے لگ جاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کا کوئی نام و نشان نہیں اور اس عظیم ثواب سے جو کہ جنت ہے الجنت تحت تحتہ الامحاد پیارے نبی نے فرمایا ہاں جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے یہ عظیم بشارت و پیرنوی نے دیا اور قرآن آیتیں اللہ نے ہمیں اویل والد نے احسان کہا ماں باپ کے ساتھ نکی کرنے کا حکم دیا ہاں جی اور فرمایا انشک اللہ والد اے وندے مومن تم میری بے نہاد نعمتوں کا شکر کرو اس کے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ احسان ان محلقات میں سے تمہارے ماں باپ کا ہے ان کا شکر کا شکر گئے ان کی خدمت ہے جو آپ سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت ہے ان کو مدد کر کے اگر وہ آپ کی مدد کے محتاج ہے مالی تعاون ویسے تعاون حتیٰ اچھی بات کے ذریعے سے ان کو خوش رہنا یہ آپ کی شری ذمہ داری ہے ہاں سورے اسلام میں اللہ نے صاف فرمائے نا سورہ اسلام میں اللہ نے یہ حکم واضح تو بڑے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچے اما اب لوگ نے دقل خیبرا دو ہوا اور یقینی باتیں بڑا کہ وہ جیسے تھوڑا سا چڑ چڑاپن ہوتی ہے تو وہ تو جو ہے فلاں تق الحمہ اف ولاطن ہر تو ان کی بات پر تم ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہو ان کو کبھی اف تک نہ کہو ہاں جی فلاں تق المہ اف ولاطاً ہرما اور ان کے ساتھ ہرگز بدتمیزی سے بد اخلاقی سے نخرے سے ہاں جی تم دو تیز لب و لہجے میں ناخوش چہرے میں ہاں جی ناپسندیدہ چہرے میں غصے کی حالت میں ہرگز و ہرگز و ہرگز ان سے پیش مت آ جاؤ وزان قرآن کی سری حکم ہے جس کو آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے پاؤں تلے روڈ رہے کو آج اس کا سزا بھگلنا پڑ رہا ہے آج سارے بوڑھے ہیں مغرب میں کوئی بوڑھے سارے مار رہے ہیں جن کا کوئی دیکھ بھال گھروں میں کرنے والا نہیں بوڑھا ہے کورونا وارث سے ہماری سنگر میں کوئی دھونے والا نہیں حکومت کرے تو کرے نہیں کرے تو کیا نہیں کرے ہاں جی تو ہم وہاں نہ جائیں ہمارا فیملی سسٹم ہے ہمیں سب نے بڑا ہونے سب نے جوان ہونے جوانی کے بعد سب کا دوسرا مرحلہ بڑھاپا ہے اگر آپ نے اپنے باپ کو بڑھاپے میں دیکھا تو آپ کے بیٹا بھی آپ کو بڑھاپے میں آپ کا خیال رکھے گا اگر لڑکی نے جو جو ہے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا جو ہے ماں کی خدمت کیا تو بڑھاپے میں آپ نے بھی ماں بننا ہے آپ نے بھی بڑا ہونے تو آپ کی بیٹی جو ہے آپ کے بہو آپ کی خدمت کریں گے اگر آپ نے اپنی ماں کی دونوں ماں کی جو ہے خدمت کیا ہو تو حارن غرمی برادر عزیز یہ سنت الہی ہے قرآن صاحب نے اتنی واضح الرمائے فلاۃ علوم ولاۃَََََََ نرہما وقف لما جنا حضمن الرحمتِ اور ان دونوں کے لیے تم پیار و محبت کے جو ہے پر بچھاؤ ہاں پیار و محبت کو شفقت کے پر بچھاؤ ہاں جی وقف ال جناز المن الرحمت اور صرف اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیار اور رحمت اور شفقت کے پر کے ساتھ, ساتھ ان کی ہر ممکن تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعوے کرتے ربق الربرحم ہما رب بیان صغیرہ اے میرے رب ان دونوں نے مجھے بچپن میں مجھے پالا ہے میں نے مجھے پالا ہے میری دیکھ بھال کی ہے انہوں نے میرے پر احسان کیا میرا خیال رکھا ہے ہر مقام پر انہوں نے اے اللہ بس مجھ پر بھی اور ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما کتنی خوبصورت الہی تعلیمات جو تمام انبیاء کے تعلیمات میں موجود تھا تو اذنگ روی یہ جو ہے انتہائی خوبصورت دو حدیث کے میں نے آلوں کو تجمہ کیا تو یہ آخری حدیث دوسرے حدیث میں فرمایا یہ بندہ جو پیارے روی فرماتا ہے مجھے بتایا گیا ہاں جی حدیث کو دوبارہ تجمہ ایک دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ بیچ میں کچھ اضافی باتیں وقت کے مطابق مجھے کرنا پڑا تو پیارے نبی دوسرے دس مدلا ذکر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک شاز کو میں نے شب معراج میں دیکھا کہ عرش الہی کے نور میں ڈبا ہوا ہے میں نے دریافت کیا ہاں یہ کوئی فرشتہ ہے کہا گیا نہیں میں نے پوچھا کوئی نبی ہے جواب میلہ نہیں پھر میں نے دریافت کیا آخرے کون ہے مجھے بتایا گیا یہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ذکر الہی کرتا تھا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا اور یہ اپنے ماں باپ کو بورا نہ کہتا تھا یعنی ان کا خوف خیال رکھتا تھا تو یہ جو ہے اب ابھی دنیا نامی جو ہے شاس کی کتاب سے نقل کیے ہیں اور یہ کتاب جنت حضانے کے خزانے کی میں حدیث نمبر 605 صفحہ نمبر 92 پر ہے تو باقی انشاءاللہ شاء اللہ حدیث سے آپ لوگ آرام آرام سے پہنچاؤں گا کوشش کریں سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کا زیاں سننا صرف قابل سننا مقدمہ عمل کا میری درخواست سے اس مادی دور میں ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کے ہر مشکل آسان ہوگا اللہ سے کٹ کر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے آپ خشر دنیا والا آحرت ہو جائیں گے اللہ ہی سے اپنا رشتہ جوڑ کر ہی اللہ ہی سے اپنی محبت کر کے اللہ ہی کے ہمار بن کر ہی آپ کی دنیا اور آحرت سنورنا ہے آپ نے کامیاب ہونا ہے آپ نے فلاں پانا ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کی فضیلت جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیع آمین رب